سنا سنا سنا تو سلا ملا سیے دل روسات مل ویوش میں دکھ مشفا فاؤں دو ملا جیسم اللہ یا تَتَّقُونَ باللہ صدق و صدق رسودہ النبی جل آن لوگوں یا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 ختم لمبیات معزز و مختصم حضر ان سم مسل کے حق اہل سن دو جماعت رکھنے والے سننے مسلمان بھائیوں بزرگوں دوستوں السلام علیکم ماہ <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> <محة> مقدس رمضان المبارک کا <عجب> اج پہلا <بحلا> جماعت المبارک ہے خالد کینات <خالق> <جل, جل جلال ہو <هو> دا شکر اور اس کا احسان آئی میں جس ذات نے سانو زندگی کے اندر پھر اسماہ مقدس دے فیوز مبارکات حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا مالکال ہر موم مسلمان اس ماہ مقدس کے اندر کماٹ ہو خالت تعینات جل جنا ہو عبادت کرنے کی توحفی فتح فرما اور اس ماہر مقدس دے اندر جو اس کے آداد نے جو اس کے مفت اور لوازمات نے سب نو پورے کرنے دی توفیق بخشے دوستان نے گرا ماہر رمضان شریف کا پہلا جمع ال مبارک ہے اور آپ عالم علیہ سلاق ال تسلیم کی مبارک سنت کے مطابق اج اس جمعہ شریف دے خطبے دے اندر جس موضوع تے گفتگو کرنی ہے وہ ہے استقبال رمضان المبارک اور موجودہ حالات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامات اگرچہ میں صورت تو زلزال کی روشنی دے اندر فکر آخرت دا موضوع جو کرنا سی کیونکہ بڑیاں عزمت رحمتاں برکتوں والا مہینہ تو ضروری سمجھے ہے کہ صحابہ پاکل اسلام کو تسلیم اسماحل مقدس کی آمد تو پہلے اس کی جو اہمیت سرکار نے اپنے صحابہ پاک اور زمنان ساری امت اس مہینے دی اہمیت دسی ہے اور اسے اندر جو کچھ مسلمانوں نے کرنا ہے وہ سرکار نے سکھایا ہے تو ضروری سمجھئے کہ وہ ارض کیتا جاوے اللہ و, و تعالی صحیح مانے کے اندر بیان کرنے اور پھر سب نے اس سے عمل پیدا ہونے توفیق بخش دوستان گرامی ماہ شعبان المعظم دے اختتام دے اختتام اور رمضان المبارک دے آغاز دے اندر آقالم علیہ سلاۃ التسلیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ علیہم اجمعین ہو ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور امہ رمضان شریف دا استقبالیہ خطبہ سے شابان ال موزم کے آخری دن آپ نے ماہ رمضان المبارک دا استقبالیہ بیانائے کہ اس ماہ مقدس دیکھی عظمت رب ال جلال نے اس ماہ مقدس کے اندر مسلمانوں واسطے استنا غنیمت بنایا اور اس کے اندر پاک رب العالمین اپنے ثواب عطا اتا دے قوانین جہے نے بدل عام حالات دا ثواب دس دے برابر دن دے تو اس ماہ مقدس دے اندر ایک نےکی نت سو گنا تک بڑھا عام 11 دے اندر ایک درہم خرچ کرو تو دس دن برابر عطا فرما ہے لیکن ماہ رمضان المبارک شریف دے اندر مالک سونا اپنی عطا اتان ہی بدل چڑھتا ہے ایک دے بدلے ستر اور ستر تو لے کے پھر سات سو گنا تک اضافہ فرما دینا ہے اور پھر اس ماہ مقدس دے اندر زمین و آسمان دے قوانین دے اندر بھی کافی ساری مالک سونا تبدیلی فرما دینا ویسے ستاں آسمان دے دروازے بند رہندے نے جدو فرشتہ کسی مومن دا نیک عمل لے کے چڑھتا ہے تو باقاعدہ دروازہ پہلے آسمان دے دروازے تک دستک ہوتی ہے پھر جڑا دربار ہے وہ پوچھتا ہے پھر فرشتہ دستا ہے اور اگر وہ او عمل وہ کلمات توجہ قابل قبول ہوں حسن عمل ہوں دے اندر حسن نیت ہوں تو دروازہ کھول دیا جا ورنہ وہ عمل واپس آ جسمان چ نیچتا تو ماہ رمضان المبارک دے اندر قانون کچھ ہے اس ماہر مقدس دے چاند نظر آن کو لے کے عید الفطر تک ستاں آسمانوں دے دروازے چوبی گھنٹے کھول دیتے جان ہی نہیں وہ آسمان دے قانون چیز تبدیلی آ جاندی ہے جنت دا ماحول جنت دا قانون ان دروازے بند نے مالک دے حکم دے خوب ماہ رمضان شریف ہے اس دے اندر دے اندر اس طرح تبدیلی کر دیتی جاتی بھی فرشتہ حکم ہوتا ہے کہ پورا مہینہ جنت دے اٹھ دے کھلے رکھنے لے اللہ اکبر جہنم دے سات طبقات نے اور سات دروازے نے لہٰ ابوا پاک سات دروازے نے اور ماہ مدان شریف دے اندر جہنم کا جڑا نظام ہے دوزخ دا دو اس دے اندر اس طرح مالک سونا تبدیلی فرما دے فرشتوں فرما پورا ماہ رمضان جہنم دے دروازے بند رکھنے لگے قتل کرایا کسی کو نایا کسی کو, کر آیا کو چوری کرائی کسی کو تلاش دوائی کسی کوایا سرکشا یاتین کھلے رہتے ہیں لیکن جدو ماہ رمضان دی آمد ہوتی ہے تو کا شا یاتین رب فرما دے کہ جکڑ دے اندر جکڑ دا تاکہ میرے بندیاں واسطے مجھے راضی کرنا سوکھا ہو جائے اور جنت لوگ سوکھی ہو جاوے ہوں یہاں یہ بڑی لمبی گل ہے میںکانا کیونکہ وہ خطبہ سنا ہونا ہے ہوں یہاں کچھ تبدیلی رب کرے بندہ پھر نہ بخشی چھے پھر اپنے آپ نو نہ بخشوا سکے پھر بدبخت اور محروم رہے دسو او دوزخ دا حقدار بنیا کہ نہ بنیا اس ذات نو بندے نال محبت بھی بڑی ہے ماں کو ستر گنا ود محبت ہے اور انج دیاں آسانیاں بھی انہیں محبت بھی بنا تک کی نا نال محبت گی ہوگی تھی اندر واستے آسانیاں کرو گے قانون فکر اگر قانون تعن نفرت ہے تو تنگی کرو گے اسی طرح ہی قانون فکر تو مالک سونے کا یہ آسانیاں کرنا اور ماہ رمضان شریف دے اندر آسمان اور زمین جنت دو سو دے نظام دے اندر ہی تبدیلی فرما دیں اپنے بندے دی بخشش اور آسانی یہ پہ دستا دے کہ رب سونے جتنی محبت اپنے بندے نالے اتنی اس بندے اندر پیو ماں بھی نہیں ہو سکتے یہ پکی گل ہے تو پھر پھر مانتا ہے سوموار بدھ نہ ہو اصفل سافری انسانیاں باوجود اتنی محبت دے باوجود جو جہنم دچلے طبقے چاہ تو لازمی گل ہے بندے کا کوئی کسور تو ہونا ہے ایک بندے تیس ہر طرح دیا سہولیات مہیا کرو پھر کم نہ کرے تو غصہ آ ہر طرح کی نام ردا سہولت آرام سے پھر تو ایک کم نہیں کیتا باپ بھی بیٹے نوسے چ کے سزا دینا دے کہ نہیں دون من بندی ہو فقد آر ربہو ربا ہو جا ہر طرح کی سہولت اپنے ماتا ہت نو دئیے اور پھر وہ او کام پورا نہ کرے تو غصہ آتا ہے جلال آتا ہے اور اسی سزا دل کئی دفعہ زیادہ غصہ آ جا کاٹ دے لیا اسی طرح ہی تو اپنے سمجھ, تے سمجھ لو تو رب نمجھ لوجو نہیں کی تھی اپنے سمجھ لوے بندہ رب سمجھ لوے کہ جی میرے دوزخ بند کرا دی جنت کھلا دیتی آسمان کے بوئیے بھی کھلوا دیتے جہے برگلان والے نے بھی جکڑوا دلہ رحمتہ ہی رحمتہ کر جے جی پھر بندہ مکالا ملے فیر جناب فرمانی اور جناب دوزخ والے پاسے اور شیطان پاسے جاوے تو دا جہنم سڑنا دودم سٹے گا چک کے اتراج کوئی نہیں نہ ہونا رب سونے تین کیوں سٹ رہے توجہ نہیں کی سالات تو ایسے ہیں جس وجہ پکی پی بارش چل رہی تیار ہے پیٹ پاؤڈر ہے نا سرکاری پاؤڈر جو سوجی بھی میدا بھی نکلے آئے تے باقی پاؤڈر ہی ہے موہ دا لو پاوی کھا لو کیوں شمون باوے پاؤڈر کی تھان استعمال کر لوگوں پینتالیس والی یار گل بہرحال ادھر بچت کربت ہوئے ڈاکٹر کو جان کے روپیہ ہزار لے لینا تو آٹا ہی دوجا کھا لینا اسی طرح ہی نا بچنا کسی کوئی نہیں تو آخر یہ ادھر فصل تیار ادرو جناب اولی برف باری بارشا اور مرد کی گل یہ چند پہلے ماہ رمضان شریف لیا تو مسئلہ تو ہے نا ٹھیک یعنی آپ نمازی بھی ہاں داڑیاں بھی رکھیاں نے اور جناب زہریے سال کوئی نہ کوئی نظام چلایا ہوا ہے بڑا نام بھی چلایا ہے لیکن کوئی اندروں سوچ فکر کوئی ایسی بنی پی ہے, ہے yes. yes. بارشا yes. میں سناواں بھی آیا فصل پکی ہو بارشا کا آنا یہ رب کی ناراضگی کی نشانی یا اندر راضی ہونے دی نشانی ادیش مبارک بخش جبریلی امین نے دعا کی کہ برباد ہو جائے ہلاک ہو جائے وہ بندہ جڑا ماہ رمدان حالت لے آخل ہونے کی حالت چال تندرستی کی حالت اقامت کی حالت پھر بخشی نہ سکے اپنے آپشش نہ کرا سکے وہ ہلاک ہو جائے گھر میری گل توجہ نہیں کیونکہ دوستو اللہ اکبر کبیرہ اگر غور کیتا جائے توجہ کیتی جائے ان گلوں سے تو پھر ساسا کوئی سارا ادر جڑا نا وہ رب سونے دی بارگاہ مارگاہ باقی نہیں رہتا لیکن قسم خدا دی کر کے آنا اس ماہ مقدس دے اندر بھی رمضان شریف دے اندر بھی کئی ایسے لوگ بد بک بخت ہیں جڑے اس ماہ مقدس دے اندر بھی وہ کما ہکوں اس طرح نہیں عبادت کر رہے یا رب سونے نو راضی نہیں کر رہے اور دین نو نہیں سمجھ رہے جی میں سمجھنا ہے چاہیے میں تم کی جدوں یہ جو کیفیت موجودہ بنی پی ہے سال عذاب دی صورت ہے نا تو مالک تعالی نے آسمان دا قانون بھی بدل دیا ہے جنت دا قانون بدل دتا ہے دوزخ دا قانون بدل دتا ہے شیطان سرکش شیاتین کا نظام بدل دتا ہے انہوں نے جکڑ دتا ہے آسمان کے بو چوبی گھنٹے کھلے پورا مہینہ جنت دے بو کھلے دوزخ دے بند آسانیاں باوجود اچھا فرم کی گل ایک تھی زمینی ماحول ویکو بھائی جن نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ بھی شرموں کو شرمی روز لگے جان بار بازار والے کی آخر گے بھائی یہ کوئی خطری ہے نماز نے نے نہیں پڑھن جا رہے ادھر آزاد ہوئی دکان نہیں بند کی جمعہ چلی تو یعنی مقصد یہ گل کر بہت بہت سارے اسباب رب دل نے سب لئے مہیا فرما دیتے ہیں ساری آسانی ہی کہ میرے بندے کس طریقے بخشے جان وہ اگر اس کے باوجود کوئی بندہ پھر نہیں اس پاس توجہ کرتا تو پھر لازمی گل ہے کہ وہ عزاب دا ہی مستحق ہو سکتا ہے اور اس وقت کوئی دو تین سالوں تو محسوس ہو رہا ہے کہ پہلے جڑا شدید زلزلہ آیا سی وہ بھی رمضان شریف ہی آیا سی ہوں یہ جڑا آیا ہے یہ رمدان شریف خدرو رحمد زمین والا ہے خدرو زلسلام دے یہ جو اتنے ہو رہا ہے بارشوں کا نظام بھی جو تیرے سامنے ہے جی مطلب نکلے ابھی سارے کوئی اندر مسئلہ ہے جہاں سارا نمازیں بھی چل رہی ہیں سرا تو اصل ٹوپیاں مامے بھی رکھے ہیں داڑیاں بھی رکھی نے اور جناب روزہ بھی رکھے ہوئے ترویاں بھی پڑھ رہے پھر آختا ہی بنتا ہے یا زہریت حال یہ ہونی چاہیے راضی ہو جائے تو بارشوں نہیں ہو بارش اپنا سنا کے کیونکہ آپ اسلام کی سنت مبارکہ ہے اور آپ ویسے بھی ہر مہینے دی آپ نے فضل بیان فرمائے نے لیکن کسے مہینے دی آمد تو پہلے خصوصی ممبر شریف تل وغیرہ ہو کے صحابہ صاحبہ کر کے اہمیت بیان اور کسے مہینے کی کیتی اس ماہ رمضان شریف دی کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک راوی نے آ فرمانے کہ حضر السلام تسلیم نے سانونا شہبان شریف کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا فقال اور فرمایا یا یاس ہو اے لوگو قب ازل کم شہر شہر کن شہر شاہر فرمایا اے لوگو بے شک تمہارے اوپر ایک عظمت والے مہینے نے سایہ کیا ہے ابھی وہ اگلے دن مہینہ شروع ہونے والا ہے تو پہلے دن آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا شہر مبارکن وہ برکت والا مہینہ ہے اور ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت افضل ہے اس ایک رات کی عبادت کون سی رات لینگل القدر تو جس ملک راتا ہی شک پا د کیوں جی؟ سرکار نے تو فرمایا نا بھائی اس میں ایسی رات ہے اور وہ او اکثر وہ لمائی چرام فرما دیں بھی ستائی نہیں دی رات ستائیسویں رات نا لیکن ہوں جد چند رات دا گیارہ بجے چڑھا کے تو چک پا دیا جائے امریک مسلمانوں تو وہ تو پھر انہوں نے تو پریشانی بڑھ جائے گی یا میرا خیال ہے امام مامے ابو گیفر احمد اللہ علیہ کو پوچھے گیا آپ نے شاید اسے واسطے فرمایا سے آپ نے فرمایا سی سارا سال لہلت القدر متلاش کرو یعنی ہر رات کی عبادت کرو کوئی ایک تو ہونی ہے نا بہرحال یہ بھی سارے امال کا نتیجہ ہے سارے دینی معاملات دینی معاملات میں ادھر چلا گیا ہے میں کتاب لیا کرم سلوم مال مالوی ادھر بھی چلا گیا کہ تھے معاملات جڑے نے دنیا بھی, اکر بھی دینی جب بیوقوف سے ڈنگر قسم کے لوگوں کو چلے جان تو سکار فرمایا اس وقت میرے امت ہی مرن کی دعا کرنا تاستے مر جانا بہتر ہونا اچھ ماملات بھی نے وہ بھی جنہوں نے دی پتا انہوں کے ہاتھوں میں سپرد نے اور عوام قوم جیڑی ہے یہ بھی ہو جانگی پچھے گلوں باتوں کے خلاف چلتا رہنا جب کوئی سلابلا سل جی جی جی جی جی ہاں جی کوئی بھی زبان تاریف نہیں کرے گی لیکن جد دی دینی گل آئی دی سارے آ منہنا پسند کرنا وہ تو مولوی لان نہ کرے تو فرق ہے کہ یار نکل تو یار اہم کری طرح ہی بہرحال اچھا فرمایا جاسیام فریع وطن وہ جو مہینہ آ رہا ہے عظمتوں والا اس کا روزہ اللہ نے تم پر فرض کیا ہے وہ قیام پتوں اس کا قیام جو ہے یعنی آج کی جو عبادت ہے پراوی ہے اس کو تمہارے لیے ربض جلال نے نفل بنایا ہے نفلی عبادت بنایا ہے من تقر و تنخیر فرمایا جب بندہ جسلی کام قرب حاصل کیتا ہے ماہ رمضان دے اندر فرضاں کے برابر کوئی عبادت کر کے رب کا کور باسل یعنی دو نسلی کام ہے سواب دے برابر اتا ہوں امن کا فی ہے اور اس دے اندر فرض ادا کیتا ہے ادا سبعین فی ہو تو فرمایا ستر فرض دا ثواب عطا ہونا ہے ماہ رمضان دے اندر ایک فرض ادا کرنے کا قانون بدل گیا نا رب دی اٹا دا قانون بھی بدل ماہر ابھی سرکار نے فرمایا وہ وشہر الصبر وہ صبر کا مہینہ ہے وہ سبر و سواب جمنا اور صبر کا جو سبر کا جو سواب ہے جزا ہے وہ کیا ہے جنت ہے بشہر الموافات یہ جی ہمدردی کا مہینہ ہے کس کا مہینہ ہے <سؤال> ہمدردی کا مہینہ ہے جی آٹا مہنگے کرنا آٹا مہنگا کرنے کا مہینہ نہیں ہے سبزیاں اور کھانے کی چیزیں مہنگی کرنے کا مہینہ ہے لیکن بدل یہ پھر امتی کسی اور دنے؟ جی اگر امتی سید لمبی علیہ آل رہی سلا تو سلام دے ہے کہنے اور دارا اور واقعی کر ہے تو پھر تو ہمدردی کا مہینہ ہے الٹا سستا ہونا چاہیے سارا کچھ لیکن لے کے تھلے تک وہ انتظار ہوتے ہیں کہ کدو رمضان شریف آئے جی ریٹ ودے اسی طرح ہی ہوں ہمدردی کا مطلب خالی یہی نہیں ہوتا بھائی جی مالدار لوگ نے وہ گریبان پاون کر گر چلوں جنا خدمت کر دیں یہ سارے ضروری ہوں سب تو پہلا فرم ہاچم کا بنتا کہ وہ اپنی ریاں ہمدردی کرے لیکن گل تو آ جاتی ہے بھائی جہاں بے درد آریاد کیا کرنا ہے جتے دین دا سوال ہی نہیں داہبر کی فردن فردن اگر کوئی کسی بھلائی نیکی تعن کر سکدا ہے کوئی بندہ مارا ہے اسے رفتاری کا بندوبست نہیں کر سکتا پیا تو کچھ ہے بے حصیت ہے وہ اندر تعاون کرے تو سرکار ہے تو عالم علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا یہ ہمدردی ہی کا مہینہ ہے تو لہذا جو تم سے کمزور ہے مالی لحاظ کے اس مالی سے تو اس کے ساتھ ہمدردی کرو اس کے ساتھ تم بھلائی کرو جب تم اس کے ساتھ ہمدردی کرو گے بھلائی کرو گے تو ربع الجلال دل دل کا انعام تمہارے اوپر ہو جائے گا دوسرا یعنی یہ دیکھو نا نالے نالے میں چلو گل کی جاؤں بڑی اسباب نے یہ بے موسم برف کے اولی فصل فصلوں کا تباہ ہونا رحمتوں یقین مختلف اسباب سب یہ لانت بھی ہے جیسے ملی ہوئی ہے کہ بجائے ہوں میں سوال کرنا یار جی کاروباری نے جنہ کا کاروبار ہے وہ تو ریٹ وا لگے چیزاں جس غریب نے مزدوری کرنی مزدور دی مزدوری تو اتنی پیوتے جی پنجی تری جو کھڑے نے اس لا گھر لے, لے جان والا مزدوری تے وہ بھی چن چن کے لوگ وہ او ترل کر دیں مل جا مینو تے لے جا مینو تے لے, لے, لے, لے جا اور سوال یہ آخر ماہ مقدس کے یہ لمکی کے بچوں سے بارشاں پہ موسمی نہیں آن تو رب کی رامت آئے اتنے شیطان تو لے کے تھلے تک توجہ نہیں کی گلتے یار افسوس والی گل ہے کردھر نلما چڈو سر جہاں جہاں بے مار ہو کلما تو چڈو پتہ تو لگے بھائی کوئی آبجا ہلدی نسل ہے ادھر کلمے کے روپئے چھپا لینا اپنی ساری بدائر جیما کوئی داری رکھ لوگارے چہ جائے گا کوئی حج کر لے گا ہے جی کوئی امریکہ آ جائے گا کوئی کہ روپ دے اندر کوئی سر تے ٹوپی رکھ لے گا کوئی سابا نام تو ہو کے کر لے گا بھی نہیں جی ماشا نے تو نہیں کرنا کر سارا کچھ انداز نہیں ہوں بازار لو شیطان دا گھر سرکار نے دا بازار اسے تو, تو بول دے جی خیرے غصے ہو رہے ہو گس میںفتاری تنی میری نہنا ہےفتاری میں ست سالا تو پٹن دے. میرا جہاں مطالبہ وہ تو پورا گرام کو نہیں ڈی ناراض ہو جاؤ گے تو کی آو ناضگی نہیں مومن بندہ ناراض نہیں ہوتا ناراض من ہونا منافق بندہ سچ کو آپ دسو گے سرکار نے فرمایا نا پرانے پال میں بلکہ پچھلی جمعے یہی تو دس دیا رسول تھی نا سدھو نام کا سدو تھا محبوب جب ان کو کہا جاتا ہے نا آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف اترا اس کی طرف آؤ تو منافقوں کو تم دیکھو گے وہ چہرہ پھیر لیتے مومن تو خوش ہوتا ہے مانگ دسو نا کوئی سبب روزے پیاس نہیں پیاس نہیں لگنی خالی تیری پیاز کا مسئلہ نہیں وہ جی خامنی جن ریٹ لگ رہا ہے پانچ ہزار مان ادھر بھی تو مرک تین اپنی خیال پہ آخر کوئی اسباب تو ہے جیڑی جڑا پھل ڈیڑھ سو روپئے پہ کلو پہلے وک رہے ماہر رمضان گٹ 140 سو چالی وک کیا قیامت آ جانی سی لیکن نہیں کر دی عوام ہی نہیں کر دی اور قسم خدا نہیں کر کے آنا میں بازار میں بھی ساتھ لایا جیندی جیت لگتی لے آؤں ایک گیا پیکٹ لو ایک دے گا پانچ سو اگلے لاؤ گے پانچ سو وی اگلے کا جی بچہ تر گیا سلوک بوندے جے اماشر اللہ تعالی عنہا فرمان تو روایت ہے آپ روایت حضور السلام کو تسلیم نے فرمایا ہلاکت کا ذکر کیا نا عزاب کا ذکر کیا باق عرض کر دیا نے اللہ صلیما اللہ صلی نیک لوگ بھی ہو, ہو جائے موجودگی بھی سرکار نے فرمایا ہاں جب شر خیر پر غالب آ جائے گا نا تو فرمایا پھر نیک بد سب آزام مبتلا ہولزلہ ہے یہ آل حضرت نے دی حقیقت لکھی فتح پوری حدیث طویل نقل فرمائی ہے زمین دے تھلے رب تالا نے ایک پہاڑ پیدا اس پہاڑ دیکھ جڑا ہر شہر اور درخت نے خبردار بناو خبردار کرنا ہوں رب تالا اس پہاڑ نمانے علاقے کی جڑ نظر حرکت دے, دے وہ ہرکت دینا ہے اور ہرکت کا مطلب کی مکان دکھتے تو نہیں تباہی تو نہیں آتی لیکن بندے چیکا باکا مار کے باہر آ جاندے تو رب سونا دس رہا ہے بھائی تو کوٹھی تو بہت سونی بنائی ہے پر اج بھی کدی کدی ہو جاندے جائے کوٹھی تو بہت پیاری بنائی ہوئی روپیہ تو تجھے تین کروڑ لایا ہے کوئی شک نہیں پر جن کی دھرتی تایا جی نہ وہ اج بھی کر لینا جی بنا واسطے تو سال لگا سا پلازا بنا دیا تو سال لگا رب مجھے میں تو سیکنٹا اج ہی کرنا گل یہ تو پتہ نہیں نکلے کے بچے سارے چیقتے باقی نے سد کے بچ جانے آفا. میں سارے رگڑ دے میں آئے تو تک ما پرہزگاری کو ہو جائے کی خیال ہر میںرن چبلہ یہ پیا کرنا بھائی آخر یا سبا سو دی دی دو سو چائے پہلے وکر ڈی دو سو روپئے کی اگر ماہر رمضان دس روپیے گاٹ جاوے تو کہا فرق پی جانا کی خیال ہے لیکن نہیں پریشانی تاجر واسطے نہیں ہوتی پریشانی تھلیاں واسطے ہوتی میں اکثر گل کرنا سا بہت عرصہ نہیں کیتی اسلام نے نفل چڈن کی دی اجازت دیتی ہے جیسے زہر دے نفل نہیں ہوں اگر تم مزدوری کر رہے ہو لیکن کدو تہن پتا ہے ہاں، میں صبح کے شام تک آج لے جانے کہ میرے بچے کھان گے اگر میں مزدوری نہ ہوگئے خدا کی جی قسم کر جانا رب فرمایا چل نفل میرا ہک ہے میں تینوں یہ بھی معاف سرد جہر نے اللہ او ادا کر سنت موقع ادا کر نفل ہے تیری چھٹی حساب نہ ہو لیکن اتنا کی ہے پلاٹ ہو بندہ پوچھو جی تالات کیسے جلان رہ رہے ہیں وہ تو انسان نے یا تو کوئی فرشتے نے جن نے کوئی ایسی مخلوق ہے نے مکان مقام لوٹ نہیں پہنتی تو پھر گل لیکن کی ہے سارا کچھ الٹ ہوا پہ خدا کی قسم کر کے تم پچاس ہزار روپے بھی دارا کر رہے ہو نا تو بیس ہزار والے کو دیکھو یہ فرمانے مستفا ہے فرمایا دنیا میں اپنے سے نچلے کو دیکھو کہ یار وہ بھی تو گزارا کر رہا ہے نا اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیتا ہوں یار ان کو اتنا دین ہے تو میرے کو کیوں نہیں لیکن وہ سادہ الٹ اصل دنیا کے اندر کوئی مارا بھی ہے نہ آخر انہیں بھی وہ کلال رب تعالیٰ فرماندہ ہے کہ ہم ظالموں کو ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں ان کے کیے کیا بدلا کرتو کی وجہ جب مارے میں چکی چیس دلا ہوں کیوں کہ مواسات ہمدردی جو نہیں مدینے کے تاجدار فرما پہنے کہ ماہ رمادان وہ بھائی یارہ مہینے تھی نہیں کی مہینے تو کچھ کرو ایک گھر جندے کے دسترخان اٹھ کھانے پے اچھا پھر جیگن والا طبقہ ہے جی ہوں ڈنڈے نے کس طرح کئی نسلی خاندانی لوگ ہوندے نے وہ زہری شکل منگا نہیں لگتے لیکن مردہ ضمیر نہیں ہوتا منگا زمیر تو وڑھ چکے آپ فارے ہو کے ہے تو فارے ہو زمین مار ہی بیٹھا ہاں تو بھیگ منگن دے ہے لیکن سرکار نے فرمایا کئی چھپے بھی ایسے سن سرکار نہ لگے ہوں غربت ٹوٹ پی ابو جہل ابو لہب نہ لگنے والے ایاشیاں کر رہے ادھر سطر ڈانپن واسطے کپڑا اوکھا ہے سن جد مالدار مدرسے پڑھ رہے آتے سن چوک کے دے بھی نہیں سن مالداراں والے تو سن, میرے رب نے قرآن اتار دب تا فرماند ہے کہ یہ سبراہ رب برما میرے محبوب دے یار اتنے دلوں بے لیا ہو چکے ہیں دنیا تو کہ مالدار آپ چکی بھی اندر نہیں ویکتے وہ سمجھتے یہ بہت مال ہے تو سب ویٹتے ہی نہیں رب گرما تو ہے زمین ابھی رب گرما جہاں جہل نے رب جہل سے فرما جہاں پیسے والے آہا اللہ کہ آگ نظر مال آپ دے دے اے اے آ رہے بڑے پیسے بہت اور ہوں ادھر اس آیت تو اگا اے سرکار نے فرمایا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں محتاج حاجت مند ہوتے ہیں ہمدردی کرو کیونکہ منگل والوں کا حال ہے یہ تو دس روپئے کیوں تو لڑ پہ لگو لگتا ہے جی کرزا دے گئے تاریخ سے واپسی کیڑا دیا بھی میری کیوں دبی اسی طرح ہی نا اللہ اکبر کو دوستانے گرامی اس طرح دے لوگ بھی ہیں جنہوں دھرتی بچی پی ہاں زندہ زمیر تو انہوں نے بازار کئی دفعہ دیکھا ہے ہے پل کتنا کتنا لے رہے ہوں نے کی کر رہے ہوں نے یہ یعنی اپنی اکاں شاید مالدار لوگوں کو تو یہ نظر نہ دون سام ویسے نظر آتے ہیں تو وہ کئی اس طرح دے لوگ ہیں بےچارے کئی پنڈا بھی کئی اتنے بھی نے جی وہ لیکن وہ کیونکہ خاندانی نسلی لوگ نے وہ بھی مگنا گوارا نہیں رکھتے آتے دو کلو لے آپ پائیے ہی مارا کدے تین قسم کے پھل لے جانے بچیا ایک تو کرنا اس طرح کے لوگ ہیں لہٰذا ضرورت ہے انہوں سمجھنے اور سب تو ویڈی گل کہ یہی مہینہ ہے اور پچھے ویکنے مدارس دے اندر تو دین پڑھ پڑھتے ہیں خدا دی چٹنی نہ روٹی کھان دینے اسی ایسے اسی جناب پہلے سوچنا ہے گنٹا سوچنا کہ گنٹ سوچ کے پھر آڈر ہے میاں نے بیوی کو بیوی نے میاں کو اج پکائی اور او بھی دین نے جڑے رب دین سکھا رہے ہیں تو وہاں کوئی آس امید نہیں پتا بھی جو مدرسیا چپ کر کے کھا لیا اور ساری زکاتے سد کے تسلی دیتی ہمدردی کرو گے نا دن بھی گٹ جائے گا فرمایا جب تم ہمدردی کرو گے تو یہ ایسا مہینہ ہے جتنا دو گے سات سو گاڑا بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ گٹنے سے فرمان ہے شاہرفات فرما کے اضافی گٹنا نہیں بدل رہی من سب اور جس نے اس میں روزہ افطار کرایا کسی مومن مسلمان کو تو فرمایا کان الحم مغروبی اس کا افطار کرانا اس کے گناہوں کی بخشش بن جائے گا اور جہنم سے اس کی گردن آزاد کر دی جائے گی وہ خان الح مصر وجرین فرمایا تو اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی جس نے روزہ رکھا ہے جس نے افطاری کی ہے اور صحابہ پاک تو سبحان اللہ پلاٹ کہ یار گردن آباد ہو جائے گی جانم تو افطاری کرا ہائے ہائے گا جان گے ہر دس نہ وہ لوگ نے جان دیا رب فرمایا ہے کُلم وادن لال حوصلہ یہ سارے جنتی نے اور جنتی بھی کس انداز دینے؟ لا وہ جہنم کی دینا سناؤ بھی نہیں سنیں گے اتنے جہنم تو دور رکھے جائیں گے کرن دینے اللہ اکبر مطلب یہ نکلیا کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی والی وسلم اپنے صحابہ پاک نو ہے جی جہی دنیا چہ کی جنتی نے جنہاں نے قرآن جنتی فرما رہے سکار انہوں نے آخرت بے خوف نہیں سن کرتے خوف دکھ دے سا کھانا نہیں کھوا سکتے افطاری پوری نہیں کرا سکتے فکانیا اللہ اللہ کہ بھائی یہ ثواب ہے نا رب تو نیتا اگر کوئی تھوڑے پچ اپنا ایک دھد کا گٹ جا دیتاری کسی کرا دے بے. ایک کھجور سے کرا دے پانی کے گھٹ کے ترفتاری کرا دے بے. سواب رب اتنا ہی تھا پرماتا جیڑا پیٹ بھر کے روزے دار نے روزہ استعمال کرائے کھانا کھلائے سرکار نے فرمایا اس کو ربلال میرے ہاؤس سے ایسا پھیلائے گا کہ جنت داخل ہونے تک اس کو کبھی پیاسنے لگے گی نہ کبھی بھوک لگے گی وہ شہر ان اول ہو رحمت ان وہ اوسط ہو مغفرتن وہ آخر ہو یہ کہ آنے والا مہینہ ہے رمضان شریف کی گال ہوئی فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ پہلے دس دن رحمت کے ہے اور دوسرے اس کے مغفرت کے ہیں تیسرے جہنم سے آزادی کے ہیں کیسی عجیب ترتیب ہے بندے پر پہلے اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے تو بندے کو گناہوں کی معافی کی توفیق ملتی ہے رب آلہ کے آگے جھکنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے رحمت خداوندی ساتھ دیتی ہے تو بندے کو اپنے خالق کے آگے جھکنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور پہلے رحمت ہونی ہے بندہ معافی کا تلب گاہ ہونا ہے تو معافی کا تلب گاہ ہونا ہے تو سرکار نے فرمایا اگلے دن دس دنوں ایک خوشخبری دے دی جانی ہے کہ تیری بخشش بخش آخری دس دن پھر مجھے تو بخشش ہو جائے تو پھر چھٹکارا ہے آزادی ہے فرمایا اس کے جو آخری دس دن ہے آخری عشرہ ہے وہ فرمایا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے تو لہذا پہلا عشرہ لوگ اکثر صدقہ خیرات سے سارا کچھ پچھلے دس دنوں جا کرتے ہیں حالانکہ پہلے رحمت کے اقدار بنو گے تو بخش ہوئے گی بخش ہوئے گی جہنم تو جانم آزادی ہوئے رحمت نہیں ہوئے گی بخشش نہیں ہوئے, ہوئے جنم تو آزاد تو تینوں چیزاں لازم ملزوم نے تینوں دا حاصل کرنا مومن لازم ہے آخری گل سرکار نے فرمائی کہ جہاں اپنے غلام اپنے ملازم اپنے نوکر اپنے ماتحت اس مہینے غلام نوکر ہے ان ملازم ہے شاگرد ہے کوئی بھی ہے پڑھتا ہے یا کوئی بھی کام سیکھتا ہے ماتاہت ہے اور روزے دار ہے تو سرکار نے فرمایا کہ اس کے روزے کی وجہ سے اگر کوئی اس کے اوپر کام کم کر دے گا اور اس کو اجرت پوری عطا فرمائے گا اس کے بدلے میں رب ربیز جلال اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دوں گا دوستان یہ مختصر خطبہ سی پہلے بھی لیکن اب میں سرکار دی سنت کی سنت مبارکہ سمجھ کے عرض کر دیتا ہے ہر میں عرض کرنا چاہنا کہ دوسرا حصہ میرے موجودہ کہ موجودہ حالات دے اندر رب جلال الجلال دی نرازگی دیاں علامات کی عمر کول کتاب کنز العمال شریف اور ان دی یارہ نمبر جلد صفحہ سنتالی دیوتے حضور الصلاة والسلام دا ایک فرمانی علی شان موجود ہے اور ان دے راوی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جلالی بابی ہی ان دے راوی نے اس حدیث پاک دے اس کے اندر حضر علی سلادور تسلیم نے تین نشانیاں بیان فرمائیاں نے رب زل جلال اپنے بندیاں تے راضی ہواراضم اور پھر ایک اور ہے بھائی یہ خالی آپ سن لینے ہیں غور نہیں کرتے مطلب ادیس قرآن بیان ہویا سن لیا ہے ہوں غور نہیں کیتا کہ کی یار میرے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے غیر شریف اور کئی دفعہ اس طرح نہیں ہوتا ہے توجہ کہ کئی بدکار دی وجہ نیکو کار بھی آزاد مبتلا ہو جاندے ہیں اور ایک کبیرا گناہ سات سو کبھی گنا ایک گناہ دسیا گیا ہے کتابوںجرچ بھی ہے اور امام زہبی کتاب القوائر بھی ہے دیگر جہاں کبھی گنا کتابیں لکھیاں نے سب اندر تقریباً موجود ہے کہ اللہ تعالی دی خفیہ تدبیر تو بے خوف رونا اللہ تعالیٰ دی خفیہ تدبیر تو خفیہ تدبیر کا مطلب کی ہے کہ اچانک رب تعلیٰ کسے وقت اچانک عذاب پالو ہے زمین دھنس دے رب تعالی کسے وقت مبتلا کر لے یہ سوچ رکھنی ہر مومن مرد عورت آخر مالک فرض ہے یہ جدو کڈے گا دماغ چو سمجھو کبھیرا گنا تک ہو رہا بالکل کتاب تھی کوئی بھی پڑھ سکتے ہو کبھی گنا اس گل لکھی ہونی ہے اور میں قرآن پاک دیا تین آیتوں تنا مالک سونے وہ قرآن پاگ کے اندر بھی فرمایا ہے کہ یہ میرے اگر اچانک آزاد اچانک آزاد بے خوف ہونے والے لوگ کون آتے ہیں پہلے رب سونے کا آیت فرمایا آپ آمیں مصروف ہو بولو یار جب یہ کھیل میں مصروف ہو اور ہمارا عذاب آ جائے اور رات ایک نو ساڑھے نو کے ٹائم سے زلزلہ جب آیا ہے یہی وقت تقریبا تقریباً نو دس درمیان کا ہاں جی تو بیٹھے سن لےٹے سن پتا ہی کوئی چلے بلڈنگ کرئی آدمی جی انجی انجی ترکی والے کر رہے سن ترکی ہوں کہ ویڈیو چلیے بھی قرآن پاک دیا بھائی قرآن پاک سٹن ڈاسے کو پٹان نے وہ وکھا پے نے ویڈیو کے قرآن پاک دے پورے نسخے انہوں نے یعنی شہروں باہر ویران جگہ کے اتنے مالک سونا فرماندہ پہلی گل کی تھی فرمایا آفا آپ بستیوں والے مطمئن ہے کہ ہمارا عذاب دل چڑھے آ جائے جب یہ کھیل رہے ہوں یہ اس بات سے مطمئن ہے ان کو کوئی خبر نہیں اس بات کی کہ ہمارا عذاب آ جائے پھر فرمایا آنے لاحم قورم بنا بریا تم ہم نائمون یہ بستیوں والے ڈرتے نہیں کہ ہمارا عذاب رات کو آ جائے جب یہ گہری نیل سو رہے ہوتی دعلے انہیں جدو سید لمبی والے اسلام جھوٹ نایا شریعت متحرہ دی تکذیب کی تھی محبوب خدا دی گل نہ نہیں الٹا پترا استقبال کیا ہے جی جناب پاگل سے تے, تے جناب بچے لا مگر اور مالک سو نے فرمایا کہ ای نبیہ نو یہ نبیاں کانٹ دا پچھلیا دا کی حال ہوا او بھی ویخ لو کسے کسی پتھر برسے حضرت علیہ السلام جنہاں نو جس قوم والے تشریف لے گئے اور نو پیغام دیتا کہ دواتو لوا تک لوتی کام چڈو مرد مردان بدفیری کرتے سن اور رب تعالی فرمایا بےمانوں تم پہلے ہو پوری دنیا کے اندر زمین پر پہلے ہو جن جنہوں نے یہ نکالی ہے نہیں باز آئے پتروں دی بارش اچھا کئی دی قوم ایک جرم بلکہ اپنا ہاں تین جرم کر دیپ کمی چیز ناپ کے دین تک تول کے دینی تی گھٹ تیسرا جرم انہوں نے راہ ماہ کھلو جانا حاضر عمر شریف والے آخر جی سانکس دے جی تو پیسے لنگڑ دیں گے راہ بھی لنگڑ دیں گے ربے گلا نے فرمایا لا سا تین سام سبھی اور راستے میں اس طرح نہ بہت کرو کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکو نہیں بات آئے دے اچھا میں ایک سوال کرنا اپنے معاشرے ناف پورا ہو رہا ہے پیٹرول ڈیزل ہے دھو کپڑا ہے جو کچھ ناپ کسی کا سارا پورا ہو رہا ہے نا صحیح طریقے ہو رہا ہے تول تول پورا ہو رہا ہے دا مانگتے جو ہوئے بلکہ مانگتے بھی ڈنڈے جا نے اچھا توجہ سارا کچھ ہو رہے پچھلیاں قوم رابع کرنا مالک سونے اس وقت جب سدیا جایا نے تو رب جلا دل فرمایا یہ بستیوں والے ڈرتے نہیں کہ ہمارا آزاد راس کو بھی یہ سو رہے ہو جاتا تو, تو سوتیا باہر بھی نہیں جان دیا ہر وقت رہنا رب دے اچانک ازاب سے ڈر چاہیے لا لے ہر مر دورت اگر یہ ڈر نکلنا ہوتا نہ ہو جائے تو رب جلال نے فرمایا فلا امن و مکر اللہ میری تدبیر خفیہ سے بے خوف وہی ہوتے ہیں جو نقصان والے ہو تباہی والے ہوں بربادی والے ہمارے <تصفيق> جو عباد لانا چاہتے ہو جو کامیابی والے ہو وہ ہر وقت خوف میں رہتے ہیں عدل کریتے تھے تھر تھر کمر اوچیاں شانہ والے ہیں اللہ اکبر اور سلطان باہر صاحب تہ تو لے سی رتی گاٹنا ماسا ہوں کبلا توجہ رکھنا اللہ اکبر کبیرہ کبھی لب دیا قرآن میں تین آیات ناج پڑیاں نے آیات نے عذاب دے متعلق ہر پچھلے دیاں رب سانو گلا سنائی تاکہ اے بچن جہے نبی مقتدی نے تیرے میرے محبوب دے انہاں دیمانی جدو زلزلہ طوفان تندھی آ سکتی جد نبی رات کی دہری ویسے بند ریو نہیں عمل کوئی نہیں فرشتہ لے کے جانے باغی دستک ہوتی ہے فرشتہ پوچھتا ہاں بھی کون ہے فرشتہ کی لے کے آیا امل فلا عمل ہے اگر پورا صحیح عمل شرح کے مطابق پہلے آسمان کا بوا کوا توجہ نہیں ماہر رمضان کے اندر سے کھلے امر نہیں چڑے گا لیکن رب کھول کے دسیا ہے سروازے کھولتے تو مرضی دوزہ جاری توجہ نہیں کی اور اچھا کی ہاں او وہ کام کرنے دوزہ کے دروازے ماہر رمضان بند ہوتے ہیں نا سات دروازے بند جنت ہی اندر رب سو رہے تو, تو دودھ بند کرائیے لیکن آپ ادھر کھلے والے پاس نہیں جانا ادھر ہی جانا یہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے اور تقریباً ہر گھر کوئی نہ کوئی اٹھ ہے جس وجہ آ سبب کو اندر مال تیرے کوئی کوتا کو ہی ہے جس وجہ ہوئے توجہ رکھنا ذرا حضر السلام تسلیم یار حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے آفر مانتے کرو بالکل اپنے بندیا ہونے کی نشانی کی ہے پہلی نشانی رب جلال نے فرمائی میرے راضی ہونے کی نشانی اپنے بندے وہلی ہے میں بارشانا جدو فصلہ پک جائے میں روک لینا جب فصلیں بیجتے ہیں پتا فصل بیج ہو تو پانی کی لوڑ آ نہیں ہوں دی نا تو رب دل جلال دل سرماندہ پہ میں اپنے بندے سے راضی ہوا نا تے میری آ, تے فصلہ دے لے, میں بارشوں کا میں میں سلسلہ بدلا نو حکم یہ جڑا محکمہ موسمیات سے فلانا کے تین دنوں کے بعد یہ آ رہا ہے دیا آ رہا ہے یہ ہاوا کا روخ وے پکا لایا ہوں کام تو رب سونے لے ہے جی, ہاتھ اچھا پہلی نشانی اگر وی جائے رب تا فرماندہ ناراضگی جب وہ فصل بیجتے ہیں تو میں بارشیں روک لیتا ہوں اور جا تیلا جمیا ہو پکڑ دی واری آرشیں شروع کر دینا ہوں پہلی نشانی کی پریشر ہے رب اس وقت کے ناراض ہے مسیح کیوں ناراض آخر دیکھو نا اگر آئے تو لو رہی ہوں کوئی نہیں کاروبار تجارا تجارا ہی ہونی ریٹ جہاں کھڑنا ہے کتو ٹوی ہزار بارہ سو تورہ سو تو آج پانچ ہزار پہنچی گلی آخر حصہ سا بھی ہے نا بچا تو کوئی بھی کوئی نہیں اور چارے کوئی چنگے بھی نہیں تو رگڑے جانے اچھا توجہ اٹولی علامت پائی جا رہی کہ نہیں پائی جیڈیو بندہ فصل خدا دیج لمیاں ہو گئی نے جی موٹر وے آئی آئی فصل ہوں تو جب مسلسل بارش ہوئی تون لگ پو یہ پہلی ناراضگی کی نشانی دوسانی رب سونا فرما د کہ اللہ اچھا میں روک کے ارد بھی کرنی سکتے ماہر رمضان شریف ہے ویسے بھی صدقہ جو میں پہلے ارد دو دگنا ہو جانا ہے دوجا مسجد شریف ہے سارے سارے معاملات نے اور ساری آسان نماز پڑھنی دل موٹر چلنی اندیا لائٹر چلنیاں پکے چلنے تو اس واسطے سارے اضرا دل کھول کے تعاون کرو تاکہ مسجد کے جڑے معاملات نے وہ او پورے ہو جان اور مسجد کے خراجات کو مسجد کی ضرور جہاں ضروریات نے وہ بآسانی پوریا کی جانا تبارا کابول فرما ہوں کی بلا دوسری نشانی فرمائی کہ میں ربے دل دلال فرما ہے کہ میں جاملات مال غنیمت, جیڑے غنیمت جیڑے او میں نرم دل لوگ یعنی دے دے مال دا قبضہ رب ہے میں حلیم لوگ جہاں برد بار اچھی طبیعت والے نرم دل پہنچا دے یہ سب بیل مال کرنا اللہ اور ناراضگی کی علامت کی ہے ناراضگی کی علامت یہ فرمایا کہ میں جی معامات معاملات یہ خرچے کے بیت المال یہ میں بکیل لوگرد کر دینا جاب آیاشیاں بدماشیاں کرتے ہیں پر مستحک لوک تک نہیں پہنچا یہ میری ناراضگی کی دو جی علامت ہے راضی ہون دکھی ہے کہ بیتل مال قومی آمدنی یہ میں کہنا کے ہاتھ دے, دے دینا نرم دن لوگوں کے ہاتھوں میں کہ جی ہکدار تک حد پہ چاہ چڈتے اور ناراضی علامت دین کنڈ کرتے ہیں بغاوت کرتے نے رب دلال فرما دے پھر میں ناراض اس طرح ہونا وا کہ انہوں کے جڑیاں دے جڑے حق ہوں نے نا وہ میں ظالما بکیلوں کے ہاتھ دے, دے دینا وا وہ ظالم تے بخیل اور پھر اپنی آیاشی بدماشی اپنے خاندان نو جو اگلی تیسری علامت رب کے راضی ہو مالک سونا فرمند ہے جہاں انہوں کے معاملات نے دنیاوی اخروی او میں کوگرد کر د اقل مندر ہر بندے, نو مل دے ہر بندے نو اپنا حق ملتا ہے انصاف ملتا ہے کوئی بندہ پریشان حال نہیں ہوں دا رب کدو ڈاک فرما جب میں راضی ہوا میرا راضی کدو ہونا جدو اے میرے دین نو جپا پا کے رکھا رسم و رواج نہ چلن نہ میں ہی یہ بندے جنابے والا حاکم، آکم آکم اتنا کرنا وا حق دار تک حق پہنچا نے اور انصاف لے انصاف دلہ ناراضگی کی نشانی کی ہے ناراضگی علامت الى جدو لوگ میرے دین میں انتے نراز تھے نوانا تو بے وقوف قسم کے لوگ, لوگ اتو یہ بھی پتہ چلیا کہ اے بادشاہ آنا جانا یہ ووٹ والی پرچی دا مسئلہ نہیں یہ تھلیا دا مسئلہ تھلے عوام دا مسئلہ ہے یہ بھی نا پر چلتا ہے تو میں اس کے لیے مطلب بادشاہ کو رحمت بنا دیتا ہوں اور جب کوئی میرے دین کا نافرمان بنتا ہے میری شریعت کو چھوڑتا ہے تو میں بادشاہ کو اس کے اوپر زحمت بلا دیتا ہوں اور وہ پھر بادشاہ طرح طرح کے پر ظلم کرتے ہیں اور اگے رب اللہ نے فرمایا, فرمایا, فرمایا, فرمایا لا ہوفم بے صبح دل ملو فرمایا بادشاہ گالا کر ڈالنے سے مصروف نہ رہو لاتش ہوفم بے صبح دل ملوک بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں تم مصروف نہ رہو تم کرو کیا تم بو الجا تم سب میری طرف رجوع کرو ان کو چھوڑو وہ تمہارے لیے سپر پاور ہے تمہارے لیے طاقتور ہے میں تو سب کا دربوں گا میرے لیے تو وہ کچھ نہیں ہے آہ! ان کے دل بھی میں نے بنایا ان کا ایک ایک لو میں نے بنایا لہذا تم کیا کرو بادشو کو گالی دینے کے بجائے تم اپنا حساب کرو آہ! کیا کرو آہ! محاسبہ کرو میری طرف رجوع کرو توبہ کرو جو, جو دینی کمی کمزوری ہے اس کو دور کرو کیا ہوگا آپس علیکم میں چاہوں تو دیار بادشاہ اس کے بدلے تا کر دوں اور چاہوں تو اسی کو اس دیار بنا دوں آگے متلا تُسی کو میں تمہارے اوپر نرمی اور مہربانی کرنے والا بنا دوں تو پتا چلیا کہ یہ دوڑ باجنا ناریا بازیا کا ہے جی شیتانیا جمہوری شتانیاں یہ ہاکم نہیں آدھے ہاکم دیا اگر چاہتے جے تے دس ہو حاکم آئے جاتے پر دیکھ ہوں مینو دسو بھی ہاکم آئے گا تو آپ پردے کرا گے سب تو سوال کیتا جب آپ پردے دے ہاتھوں بیان کیتے صحابی اٹھ کلوتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل عربی دے اندر جو سرکار بیان فرما رہے سن فلان سے بھی پردہ ہے فلان سے بھی رشتہ یہ اختلاط رہتا ہے چل مجھے نہیں پڑیا کر کے دسو بڑی حالت بنی پی گنا نہیں سمجھتے ادھر آشے کے سولہ ادھر نبی کے فرمانے نقط اور سن مدینے کے تا تاجدار جنہوں کو جنہ زہری اسما بھی کوئی نہیں اپنے <سؤال> بڑے بڑے <سؤال> تین تین مکان بنا بیٹھے اسما بھی لکھا <سؤال> مدینے سے تا تاجدار فرمایا <سؤال> <الحمو حوغل موتو> فرمایا دیور جیٹ تو بھابی کے لیے موت ہے <سؤال> <سؤال> <سؤال> اب یہ فرمان رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ <سؤال> ہے یہ بغاوت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی بولو چاہیں کتنے گھر میں کتنے گھر میں اور کچھ نہ ہوگئے نظر ہے یہ ہے ادرو جڑا کل جی جی المومنین منی من مینسو ایک آیت مخالفت کل نلم نہ یہ اس کو دیکھے گی وہ اس کو قرآن کی نافرمانی ہوئی کہ نہ ہوئی بولو نا یار ہے اور پھر کئی مقامات پر تو خبریں دیجیے وہ غریب جاتی ہیں ایسی ہے پر بتانے کے قابل نہیں ہے سمجھدار اور روزانہ نیٹ دیکھتے ہو تمہیں پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن میں سا سا ہوں اب اللہ رسول کی نافرمانیوں کو ہم نے, کہ نے کہا منع کر دیا اس بخیر تو مرا گزارے نہیں ہے گھر میں یہ کیا منا کر دیا تو جب کیا کا لفظ اللہ رسول کی ذات پر بولا جائے گا نا تو پھر زلزلے لے اور بے موسمی بارشیں اور او اور یہی عذاب گے پھر اللہ تعالی کی رحمت کا انتظار کیوں نہیں کر سکتا رحمت تو پر آتی ہے نا جو ایک ایک حکم پر بےوجھے بی بی تو تو اے اے جی جس پاک ہے جمعے تسبیاں بڑی جا رہی اسات کا نام گلیاں بارشا چلانے تو پھر کیا ہو رحمت ہے پھر عذابی آنا ہے میرا کاروبار تجارت دکان ہر پاس نیا دین کے مطابق کر رہے ہیں یا میں خلاف کر رہا ہوں سوال یہ کچھ کم تو جڑے حاکم اسلام آ کے ہے جہاد ہو گیا آوج نہیں میںکات بھی قرآن نے دسیا آ کے لیکن سوال ہے وہ نےکات اپنے آ بھی نیتظار ہونی تبج نہیں کی میری گلو چپی بیٹھے نے قرآن فرما کا مسئلہ آتا میں حکومت اپنے بندوں کو دوں وہ نماز قائم کرے گی رب فرما قائم کرو تو ہاقی انتظار ہو رہی ہے جنا حفاظت نہیں چلتے طور سے تیار ہوا گے اسلام دے ایک ایک, ایک حکم سے چلنے کی جان دب دیکھتا ہے میرے دن کے چلن کو تیار ہوئے پے نے پرچیوں پرچیاں نہیں وہ فروخ آدم کا غلام اپنے آپ یہاں کتنی جماعت نہ ڈر کے رہے نہ رہے نہ اسلام ہوندا کی okay, oor, ہی آلک اسلام آگا کا لگا جا رہا ہے اسی طرح ہی یہ بلا کہ ریا جی ریا مخلس نہیں دن میںگا کر میرے حضرت صاحب کی گل کر سریعت کی گل دسنا بہار شریعت کتاب فکسی کی مشہور کتاب وہ فرماندے نے فقیر کو تین سال قرآن سننا نصیب نہیں ہوا رمضان شریف میں صورتوں میں پڑھتا پڑھاتا رہا ہوں کیوں فرمایا تین چار مسجدوں میں گیا ہوں سننے کے لیے اعلیٰ حضرت دش خلیفہ فرما ہیں مولانا ہم آدمی فرماتے تین چار مسجدوں میں گیا ہوں قرآن تراویف پڑھنے کے لیے سوائے یا ان کے سمجھ ہی تو نہیں آ رہی تھی وہ کر کیا رہے ہیں تو قرآن بل تو بل ان پر لانت ڈال رہا تھا جانت پڑھتا ان پر تو قرآن لانت ڈالتا ہے تو فرمایا تین سال میں نے قرآن نے سنا صورتوں میں تراویح پڑھ دی اج آ کر دیا قرآن پکنا دائی خدا دی سمجھ کوئی نہیں لگتی کی ہوتا پی ہے لیکن کی مسلے والا تو پتا ہے کہ سیزن ہے کی سیزن ہے بھائی. بھائی زیادہ سیزن لگنا چاہیے جی فل والے سیزن لگتا ہے آج ستابری آئے پی کد امبا آ جانا سیزن بھائی مال لا پڑھنا چاہیے قرآن سے نظار ہو فرڑو گسم خدا کی کر کے گے کئی والے جان دنیا والے گناہ بخش آ سارا سال بےغیر کوئی مہربانی ہوئے گی وہ زلزلہ ادھر بارہ چکی ادھر آئے ایک دو نے میری موبائل دم دم کی حالت ویسے میں آ گیا دس اے آزاد وکرا ہر جب گندوں میں ریٹ نکلنا وہ وکرا ہوں کاروباری کر لیں گے سارے رنگا کی کرے گا توجہ نہیں کی میری گل دیتے دوستو ضرورت ہر وقت توں کوئی رب ربے دل جلال فرمند نے یا منو اللہ لمبا ہے جمع سارے مل کر رب کی طرف توبہ کرو رجوع کرو اگر چاہتے جی انباب تو بچنا اور اسلام بھی باہر پھر حق بنتا ہے اپنے گھر کا ماحول بھی ویکو اپنے آپ ویک نے فرما دیا کئی روزے دار ایسے ہیں ان کو سوائے ایسے ہے ان کو سوائے مشقت کے کچھ نہیں ملتا کئی نماز ایسے ہے ان کو سوائے رکوس جو کھ نہیں ملتا یہ حدیثہ نے سرکار کے فراہمی اگر جنت دیا بشارتہ انہیں دیتی تو یہ تربا بھی ڈرائیں بھی آپ سکار نے لہذا اس سنبھل کے چلنا پڑنا ہے اللہ تبارک کا تعالی بھی پانچ بار جہاں کے اندر دعا ہے مالک چھوڑا سانو ہر قسم دے عذاب کو محفوظ فرما سچی تو فرماوے اور اس مہینے کے براک حاصل کرنے دی توفیق